جزاک اللہ خیرہ مدینہ بھائی امید ہے ان شاء اللہ تبارک وطہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی فرما رہے ہوں گے وائس ٹھیک ہے جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا فیضان مدینہ دل میں مدینہ ان شاء اللہ تبارک وط شہیدان کربلا کے ایسال ثواب کے لیے ان کا ذکر خیر کرنے کی صحادت حاصل ہوگی آج کل چونکہ پہلے بیتے اطہار کے فضائل پر درس حدیث ہوا تھا تو آج ان اللہ تعالی ان کے شہیدان کربلا کی یاد میں ان سے متعلق ایک بیان کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے ہاں پاکستان میں کل شب عشور ہے دسویں رات ہے اور آپ لوگوں میں اکثر جو باہر کے ممالک میں ہیں اوارڈ ہیں تو وہ شاید آج کی رات جو ہے شب عشورہ ہوگی تو عشورہ کی رات اور عاشورے کا دن اس میں بڑی اس کی اہمیت ہے اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں اور تاریخ دنیا میں یہ بڑی اہمیت کا حامل جو ہے یہ مطلب دن اور رات ہے تو آخر میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارکہ اس سے متعلق بھی چند بفتے آبادیوں کے سامنے بیان کرنے کی زہادت حاصل کروں گا تاکہ اس سے متعلق بھی آبادیوں کو کچھ معلومات حاصل ہو سکیں اور جو ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے کچھ میری بھی جو ہے وہ اس سے متعلق جو ہے وہ زیادہ راہ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکے اللہ تعالی اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سردار علیہ السلام کے اہل بیت کی کامل محبت نصیب فرمائے آمین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 صل على محمد الجود محمدیم وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس عالم رنگ و ومو میں جس شہر کو بھی زندگی بخشی ہے اور اسے اس عالم میں حیات عطا فرمائی ہے پھر وہ چاہے انسان ہو جن ہو جانور ہو یا کوئی اور اس کے لیے موت لازمی اور یقینی ہے قرآن پاک میں ارشاد باری کا ہے سورہ آل عمران کل جان کو موت, ہے موت کیا ہے جواب بہت ہی آسان ہے کہ انسان یا کسی زیرو یعنی جاندار کا مر جانا جاندار مرتا کیسے ہے جواب صاف ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جب جسم سے روح نکل جائے پورا جسم بے حصوں بیکار ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ جسم کی بقا اور اس کے حرکات و سکنات کے لیے روح کا ہونا لازمی اور ضروری ہے عام اصطلاع میں روح کو جان بھی کہا جاتا ہے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جان نکل گئی یا کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی جان لے لی تو المختصر جسم اور روح کے مرکب مجسمے کو زندہ یا با حیات کہا جاتا ہے ہر زیرو چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ میری حیات اسی وقت تک باقی ہے جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے اور روح کی عدم موجودگی میں میرا جسم بیکار ہے لہذا وہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے جسم سے کہیں روح نہ نکل جائے اور اسی کا نام موت کا ڈر ہے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 رن کم <مُلَاطِيكُم> تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے سورہ النساء میں فرمایا موت وم تم فی برو جم مشہ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگر مضبوط قلعوں میں ہو تو مذکورہ آیات سے ثابت ہوا کہ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لئے کارگر نہیں ہو سکتی لہذا موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں بے شمار ممالک بستیاں آبادیاں اقوام و مذاہب ہیں بلکہ ہر مذہب میں بہت سے فرقے اور جماعتیں ہیں مختلف مذاہب کے مطبئین ضرور کسی نہ کسی چیز کے منکر ہوتے ہیں کوئی جنت و دوزخ کا منکر ہے کوئی تقدیر کا کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھنے کا کوئی حساب و کتاب اور جزا و سزا کا کوئی فرشتوں کا تو کوئی ایک گو ہونے کے باوجود انبیاء کرام والسلام اور اولیاء اضوام کی عظمت خصائص اختیارات اور کمالات کا ممکن ہے بلکہ خود خالی کے کائنات کے وجود کا انکار کرنے والی مخلوق بھی اس دھرتی پر پائی جاتی ہے کوئی ایسی چیز یا حقیقت نہیں پائی جاتی جس کا انکار کرنے والا نہ پایا جاتا ہو البتہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں مومن کافر مشرق مجوسی یہودی نصارہ مرتد منافق بد مذہب گمراہ دہریا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی انسان ہیں پھر چاہے وہ ان پڑھ ہوں جاہل ہوں عالم ہوں منطقی ہوں یا فلسفی ہوں آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا بلکہ سب کے سب یک زبان ہو کر یہی کہتے ہیں کہ ایک دن ضرور مرنا ہے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا نہ کبھی انکار کیا گیا ہے نہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کبھی کیا جائے گا بلکہ انکار کیا ہی نہیں جا سکتا اور موت کا انکار کرنے والا نہ کبھی کوئی تھا اور نہ ہی کوئی کبھی ہوگا موت کا ایک وقت مقرر ہے موت کی جگہ مقرر ہے تو بات یہ ہے کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے اور پھر آج تو ہم نے ان ہستیوں کا ذکر خیر کرنا ہے کہ جو موت سے ڈرتے ہی نہیں شاید موت ان سے ڈرتی ہے تو جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت ٹالے سے ٹل نہیں سکتی پھر بھی انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے اس کی کئی وجہ ہیں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں اتنا منہمک ہے کہ اسے دنیا کے عیش و عشرت میں زیادہ سے زیادہ لطف لینے کی خواہش رہتی ہے عالی شان مکان ہے کافی مال و دولت جمع ہے آرام و آسائش سے زندگی بسر ہو رہی ہے ہر قسم کی آسودگی ہے ہر طرح کا چین میسر ہے ان کو چھوڑ کر اور اپنے اہل ویال سے بچھڑ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جانے کو جی نہیں چاہتا قبر کی سختیاں اور عذاب کیسے جھیل سکوں گا نہ کوئی مددگار ہوگا کیا حال ہوگا ان خیالات سے وہ انسان ایسا بزدل بن جاتا ہے کے لفظ موت سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور موت کا تصور ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرا تو انسان کو اپنی زندگی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ جس زندگی کو میں بے حد پیار کرتا ہوں وہ زندگی ہر لمحہ کم ہوتی جاتی ہے اور وہ موت جس سے میں بہت ہی گھبراتا ہوں وہ ہر لمحہ قریب ہوتی جاتی ہے کبھی تو اس موت کے بظاہر کچھ بھی آسار نہیں ہوتے وہ دفعتن بھی آ جاتی ہے اور زندگی سے رشتہ منقطع کر کے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اسی لیے تو میرے آفا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایزا ام فلا تنتظر الصباح تو صباح و ازا اسبخل اے انسان جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر خلا صاحب کلام یہ کہ شام کے وقت یہ خیال نہ کرے کہ نیکی کا یہ کام صبح کر لوں گا ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے اور صبح کے وقت یہ خیال نہ کرے کہ نیکی کا یہ کام شام کو کر لوں گا کیا خبر شام تک زندہ رہے گا بھی یا نہیں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتا رہے اور موت سے بالکل ہی نہ گھبرائے بلکہ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو شریعت مطالعہ کی پابندی میں بسر کر کے آخرت کے سفر کا توشہ تیار کرتا رہے بلکہ موت کو ایک دلہن کی طرح گلے لگانے کا حوصلہ رکھے کیونکہ موت ایک ذریعہ ہے آخرت کے سفر کی ابتدا کا اور اس کی منزل پہلی منزل قبر ہے اور قبر میں ایک نعمت عظمہ نصیب ہوگی اور وہ نعمت ہے حضور اقدس نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کے دیدار کی فعادت حاصل ہونا کفن میرا خوشیوں کی سوغات لایا اسے پہن کر تیرا دیدار ہوگا تو یہ تو عام گفتگو ہم نے کی ہے آپ کے ساتھ کہ موت سے سب ڈرتے ہیں ایک وقت اس کا مقرر ہے بلکہ جگہ بھی مقرر ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل نے مرتبہ شہادت نوازنا ہوتا ہے ان کی شان میرے رب نے بڑی بلند فرمائی ہے ارشاد خدا بندی ہے ولا تقول طلو کی سبی لاہ اموات بل احولا تشعرون اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں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 مگر شہید مرتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے دوسرے یہ کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے تمنا کر وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بیچا جائے تاکہ پھر شہادت کی لذت پاؤں حکم اللہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے اللہ اللہ اور شہید بنا حاضر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 مگر شہید اپنے خون سے تو و رسالت کی گواہی ہی دیتا ہے کہ اس کا ہر قطرہ خون کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شہید کو بمانہ گواہ لیا جائے تو یوں بھی جو ظلمن مارا جائے شہید ہے یہاں تک کہ اپنے مال اولاد آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید مگر شہید سی سبیل اللہ وہ ہے جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے اب یہاں پر شہید کی دو قسمیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں شہید فک اور شہید حکمی شہید فک وہ ہے جو مسلمان آقل بالغ اور طاہر ہو پھر ظلمن ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام لیے مر جائے تو ایسے کو غسل نہ دیں گے نہ کفن دیں گے بلکہ انہیں خون آلودہ کپڑوں میں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا اور شہید حکمی وہ کہ جن پر اگرچہ فک کے احکام جاری نہیں ہوتے کہ جیسا شہید فک پر ہوتے ہیں مگر آخرت میں ان کو درجہ شہادت ملے گا جیسے جل کر ڈوب کر طلب علم وغیرہ میں مرنے والا اچانک موت آ جائے کسی کو پیٹ کی بیماری میں مرنے والا ایکسیڈنٹ میں مرنے والا وغیرہ وغیرہ وغیرہ شہید کے جہاں مراتب کی بات ہے تو میرے رب نے شہدا کو بڑا مرتبہ ادا فرمایا ہے شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی اسی لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا نبی کے فضلات شریف امت کے لیے پاک اور شہید کے جسم کا خون پاک اللہ اکبر نبی بعد وفاق زندہ ہیں شہید بھی بعد وفاق زندہ ہیں نبی کو بعد وفات رض کے ملتا ہے اور شہید کو بھی رزق ملتا ہے شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے شہید کو گوشت, و خون شہید کا گوشت اور خون زمین نہیں کھا سکتی جسم شہید کا زمین نہیں کھا سکتی شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہو شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے شہید ستر آدمیوں کی شفاعت کرے گا شہید کا عمل و رزق قیامت تک جاری رہے گا شہید قیامت کے دن گبراہٹ سے محفوظ رہے گا بلکہ تیاری جہاد کرنے والے کی ایک نماز پانچ سو کے برابر اور ایک گرہم کی خیرات سات سو کی مثل غرض یہ کہ شہید کے بہت مراتب ہیں جیسے فوج سپاہی سلطان کو پیارا کہ وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی غازی و شہید رب کو پیارا کہ اس نے اپنے خون سے دین ال کی حفاظت کی جیسے ظاہری بادشاہوں کے مختلف محکمے اور ہر محکمے کے نام و کام بلکہ وردی وغیرہ علیحدہ ہے ایسے ہی سلطنت مصطفیٰ کے بہت سے محکمے ہیں علماء اولیاء، غازی شہید وغیرہ ہوں پھر علماء کے محکمے کی شاخیں بہت ہیں فکہاں ہیں محدثین ہیں مجتحدین ہیں مفسرین ہیں اور محکمہ ولایت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں غوث ہیں قطب ہیں ابدال ہیں تو نمازیوں اور شہیدوں کا بھی یوں ہی ایک مستقل محکمہ ہے حکومتیں فوجیوں کو بہت رعایتیں اور مہربانیوں سے نوازتی ہے ان کے قتل کے بعد ان کے یتیموں بے بغان کی پرورش کرتی ہے فوج کو علاوہ تنخواہ کے کھانا کپڑا بھی دیتی ہے ایسے ہی اللہ رب العزت غازیوں اور شہیدوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے کہ فانی زندگانی کے عبض انہیں حیات جامدانی بخشتا ہے ان کے توفیل ان کے اہل کراوت پر کرم فرماتا ہے اللہ اکبر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف تفسیر تفسیر روح البیاں میں فرماتے ہیں کہ انسان میں دو روحیں ہیں ایک روح ہے سلطانی جس کا مقام دل ہے اسی سے زندگی قائم ہے دوسری روح ہے خیوانی جس کا مقام دماغ ہے جس سے ہوش و حواس برقرار ہیں روح حیوانی سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے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 تو معلوم ہوا کہ موت نہ تو روح کے فنا کا نام ہے اور نہ ہی جسم فنا ہوتا ہے صرف روح کے تعلق ضعیف ہو جانے کا نام ہے اب یہ روح اس جسم کی پرورش نہیں کرتی اس لیے بعد موت جسم گل سڑ جاتا ہے مگر جن کے جسموں کو اللہ سلامت رکھے مگر چونکہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے اس لیے قبر میں نیکوکاروں کے جسموں کو راحت اور بدکاروں کے جسموں کو عذاب دیا جاتا ہے اور روح اس کا احساس کرتی ہے جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا غار ہے پھر یہ بھی خیال رہے کہ روح جسم لطیف نورانی ہے جس کا خاص مقام تو دل یا دماغ ہے مگر سارے جسم میں ایسی پھیری ہوئی ہے جیسے کوئلے میں آگ اور گلاب کے پھول میں ارق اور باز موت شرائط کی کیفیت نہیں رہتی بلکہ جسم سے باہر رہ کر اس کا تعلق رہتا ہے جیسے بادشاہ کا رعایا سے تو جب یہ سمجھ لیا تو اب سمجھو کہ نبی کی برزخی زندگی عام لوگوں سے بہت زیادہ قوی ہے کہ ان کا جسم گلنے سے محفوظ ان کا مال اور ان کی بیویاں تقسیم اور نکاح کے قابل نہیں اور ان کی اروا دونوں جہاں میں بلا تکلق سیر فرماتی ہیں ہاں اس زندگی کا عام لوگوں کا احساس نہیں اور ان پر شریعت کی تکالیف بظاہر جاری نہیں یہ سب ظاہری گفتگو ہے ورنہ حقیقت میں وہ حضرات اپنے مزارات میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں ذکر و فکر میں بھی مشغول رہتے ہیں شب میراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نبیوں رسولوں نے نماز ادا کی حجت الوداع میں گزشتہ پیغمبروں نے بھی حج کیا جس کی حضور نے خبر دی اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا یاد رکھیے شہدا کی جو زندگی ہے وہ اس درجے کبھی تو نہیں جیسے نبی کی ہوتی ہے مگر پھر بھی عام مسلمانوں سے بہت کمی زندگی شہیدوں کی ہوتی ہے اس لیے ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور شہدا کی بیویاں یعنی بیوائیں اوروں سے نکاح بھی کر سکتی ہیں مگر یہ ملائکہ کی طرح لطیف جسموں کی شکل میں جنت کی سیر بھی کرتے ہیں اور عالم میں تصرفات بھی کرتے ہیں یاد رکھیے کہ دنیاوی زندگی تو برزخ کے مقابلے میں ایک خیال ہے اور برزقی زندگی حشر کی زندگی کے مقابلے میں خواب و خیال یعنی مرنے کے بعد دنیاوی واقعات خواب کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور مردہ سمجھتا ہے کہ میں سو کر اٹھا ہوں اور محشر میں برزقی حالات خواب اور دنیاوی حالات خواب کے اندر خواب معلوم ہوتے ہیں تیسری فرمایا گیا کل و نفس ہن ذات موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب آپ ذائقہ ذائقہ کیا ہوتا ہے آپ نے آج بھی ممکن ہے تین چار قسم کے کھانے کھائے ہوں چائے پی ہوگی ایک اس کا ذائقہ ہوگا روٹی کھائی ہوگی ایک اس کا ذائقہ ہوگا آپ نے سالن لیا ہوگا ایک اس کا ذائقہ ہوگا لیکن یہ ذائقہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کچھ دیر گزرے یا کوئی چیز آپ کھا لیں اور چند گھونٹ پانی پی لیں تو وہ ذائقہ ختم تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے چند گھونٹ پانی پی لینے سے اور میرا رب فرماتا ہے کل نفسا قطل الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یاد رکھیے انسان جو نیک ہوتا ہے یا جو شہدا ہوتے ہیں ان کا نفس صرف موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور ختم موت ان کو فنا نہیں کرتی موت کا ذائقہ چکھنا اللہ نے فرمایا ذائقہ صرف ذائقہ موت کا چکھتا ہے ان کا نفس پھر وہ اللہ کی رحمتوں میں اپنے مزارات میں رہتے ہیں ان کے لیے جنت کی کھڑکی جو ہے ہمیشہ کے لیے کھول دی جاتی ہے صرف ذائقہ چکھتے ہیں وہ موت کا اللہ اللہ تو یہ اللہ رب العزت نے کتنا واضح ارشاد فرما دیا ہے کل نفسن ذا الموت اللہ اکبر کبیرہ انبیاء اولیاء شہداء کا بعد وشال ہی جنت میں پہنچنا روحانی ہے نہ کہ ان کا جسم اور بعد حشر مہا جسم ہوگا اور پہلا داخلہ مثل خواب کے معلوم ہوگا اور عوام حشر سے پہلے نہ جسمن وہاں پہنچیں گے نہ روحن بلکہ دور سے جنت کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ شودا کی زندگی اور یہ نبیوں کی زندگی اور شہیدوں کا جو مقام ہے اللہ اکبر یہ بہت بلند درجے والا ہے دیکھیے اگر یہ خیال کیا جائے کہ شہادت کا سب سے بڑا مرتبہ کس کو ملا دیکھیے بعض اسباب سے شہادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے شہید کو بعض شہیدوں کو سید الشہدا بھی کہا جاتا ہے مثلا ایک شہید کفن دفن پاتا ہے دوسرا شہید شہادت سے پہلے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے بعد وفات اسے گور و کفن بھی میسر نہیں آتا بلکہ اس کا جسم گوڑوں سے پامال کر دیا جاتا ہے یقیناً دوسرا پہلے سے افضل ہے اس میں گفتگو ہے صحابہ میں سید الشہدا کون ہیں بعض نے کہا کہ حضرت سید الشہد امیر حمزہ ہیں بعض نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق سید الشہدا ہیں کسی کا خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی سید الشہدا ہیں کسی نے کہا کہ امام حسین ابن علی سید الشہدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان میں سے تمام صحابہ مختلف لحاظ سے سید شہدا ہیں حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی ہو اس لیے کہ ان کا وشال وفات مصطفیٰ کا نمونہ ہے میرے آکا علیہ السلام کے مثال خیبر کے زہر کے اثر سے اور صدیقی اکبر کا مثال مارے غار کے زہر کے اثر سے رات پر گزشتہ زہر کا اثر ظاہر ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال پیر کے دن حضرت صدی اکبر کا وصال بھی یہی پیر کا دن یہ دن گزار کر سیشمبا کی رات میں اور اکال سلاط وسلام کی وفات کی رات چراغ میں تیل نہیں سدی اکبر کے گھر میں بھی وفات کے دن کفن کے لیے پیسہ نہیں چراچے وہاں تو تیل قرض مانگ کر روشنی کی گئی اور یہاں پہنے ہوئے کپڑے دھو کر ان میں کفن دیا گیا حضرت عمر کس لیے سید و ہیں کہ مدینہ کی زمین پاک مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام کا مسلح نماز فجر میں مشغولیت اس حال میں آب کی شہادت اور پھر یہ دونوں حضرات پہلوے میں دفن ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی اس لیے سید و شہدا ہیں کہ مدینہ پاک کی زمین قرآن پاک کی تلاوت اور ایسا صبر کے قاتل کا مقابلہ تو کیا اس کا وار روکنے کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھایا اور لوگوں کو مقابلے سے روکنا کہ میری وجہ سے مدینے کی زمین خونی نہ ہو اس حال میں شہید ہونا اور پھر قرآن پر خون گرنا تین دن گھر میں پانی کا نہ پہنچنا اسی لیے بھی آپ کو سید سہدا کہا جاتا ہے اور حضرت امام حسین امام علی مقام ربی اللہ تعالی عنہ اس لیے سید سیتوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک کسی نے ان کی سی مصیبت نہ اٹھائی بلکہ شاید قیامت تک کوئی ایسی مصیبت نہ اٹھائے گا آپ غازی بھی سنجید بھی پردیسی مسافر بھی بے یار و مددگار بھی تین دن کے متواتر روزے دار بھی اور بیمار بچے گھر والوں کو صرف اللہ پر چھوڑنے والے بھی اور نماز میں مشغول بھی اور اس حال میں شہید بھی اور ان کے بعد جس میں پاک کو گور و کفن بھی میسر نہیں اور ان کی بیوی بجائے عدت میں ایک جگہ رہنے کے قیدی بنا کر شہر بشہر گمائی گئی اگر یہ حضرات سید الشہدا نہ ہوں تو پھر کون ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہیدا کربلا کا جب ذکر آتا ہے تو آنکھیں انتہائی پرنم ہو جاتی ہے دل مچل جاتا ہے خدا کی قسم جس بے چارگی اور جس کیفیت میں یہ ہستیاں شہید ہوئی ہیں فقط اسلام کی خاطر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر ایسا مرتبہ کس کو نصیب ہوا آئیے ایک جھلک آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت اون و محمد کی قربانی جب حضرت وہب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آئے بی بی شہر بانو چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھیں کہ فاطمہ کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سے فرمایا بہن زینب اٹھو اور اپنے بھائی حسن کی کمان مجھے دے دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دستار دے دو اور میرے بابا حضرت علی المرخا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار دو اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو پھر نظر نہ آئے گی بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں پر گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی حسین اس نازک گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلومی و بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی کا لاڈلا اور سخی ماں کا بیٹا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کرے گا نواز رسول نے فرمایا زینب کو کیا کہنا چاہتی ہو بی بی سیدہ زینب نے عرض کی یا سید ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صدقہ تو رد کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور خون کے پیاسے بھی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میری بہن سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث تو صحیح ہے مگر اس مظلومی و غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے میں صدقہ دوں ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بوند بھی نہیں صرف صدقہ کس چیز کا دوں بہن زیرب نے التجا کی کہ بھائی حسین آج صدقے کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے آن اور محمد جو حاضر ہیں اور دیکھو یہ دونوں ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں کتنے بے قرار ہیں اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان ہمیں مامو جان سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت لے دو شہزادہ کونین ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمایا بہن کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلا دیا اور التجا کی اے آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے دو ہی بچے ہیں اگر ہزار بھی ہوتے تو آج نانا جان کی شریعت کی لاج رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی یا حسین بہن کے سوال کو رد نہ کرو وہ دیکھو دونوں شو کے شہادت میں کتنے بیتاب ہو رہے ہیں یا سید اے حسین آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا ماں ہوتی تو حمایت کرتی اور بھائی ہوتا تو مدد کرتا مگر نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے اور نہ نا ہی نانا ہے پھر کس کی سفارش لاؤں کس کی حمایت حاصل کروں اور کس کی مدد تلاش کروں ماں فاطمہ کی پاک چادر کا صدقہ میرے بچوں کو میرے میں جانے کی اجازت دے دو مظلوم کربلا میں ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں کو کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کریں آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹنا نہیں چاہتا بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور پھر دستے سوال بڑھایا کہ بھائی حسین سخی باپ کے بیٹے ہو سخی ماں کے رقتے جگر ہو سخی نانے کے نواسے ہو بہن کے کاسائی کاسائی جدائی میں بھی خیرات ڈال دو ورنہ میں قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کو کیا جواب دوں گی باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی اور یا امام آپ فکر نہ کریں ان شاء اللہ میرے بچے اگرچہ نو اور دس سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے اور میری کمائی اگر آج نیک کام کے لیے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو حضرت سیدنا عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہمان ماموں جان کے قدم چومے اور پھر التجا کی ماموں جان آپ ہماری کم سنی پر نہ جائیں ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمن کی سفے الٹ دیں گے اور ہر اور یزیدی لشکر کو یہ بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعال عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے جاؤ اور بچوں کو تیار کرو سیدہ زینب نے بچوں کو پھر کہا کہ مامو جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی دونوں بچے پھر مامو جان کے قدموں میں گر گئے ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا اٹھو میرے لال میرے ساتھ چلو سیدا پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لائی اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے آنکھوں میں سرما لگایا زلفیں سواری اور مٹی سے بیہر بی بانو نے پوچھا زینب کیا کر رہی ہو جواب دیا بچوں کو دھولہ بنا رہی ہوں یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا بیٹو جس سینے سے دودھ پیا ہے ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ اور وہ محمد ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے آنکھیں اشکمار تھیں اور زبان خاموش فرشتے تڑپ اٹھے کوڑے چل پڑیں اور خدا نے فرمایا جبرائیل زینب کے حوصلے کو دیکھو سیدہ سہ صبر دیکھو ماں کی ہزم کو دیکھو اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہو تو قیامت زینب کا کلاوانہ قیامت تک زینب کا کلاوانہ کھولوں سیدا نے فرمایا بیٹو میں خوش قسمت ہوں کہ تم جیسے فرما بردار بازی اور جانسار وطے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے اور یاد رکھو اگر امر سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں کہنا کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور علی کی شجاعت کو دھبا نہ لگنے دینا فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا بیٹو تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فخر کرے گا تمہاری اس جان ساری پر دنیا ناز کرے گی اور تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے علی خوش ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدقے جائیں گی مگر افسوس کے میں تمہیں میدان جنگ میں بھوکے اور پیازے بیچ رہی ہوں لیکن جاؤ میرے علیہ سلام کے حوضے کو سر کے پیالے پیو جس وقت بچوں نے دروازے, کے دروازے پر آ کر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی اور پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعا کرتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ مگر تمہاری یہ دعا کرتی ہے تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہو کر آؤ اور سر لے کے جاؤ اور سر کٹوا کے آؤ اور پھر یہ کہہ کر الوداع کیا کہ جاؤ بچیو رب دا نام لے کر حق واسطہ زور دکھا جائے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا مگر وہ انجام سے بے خبر تھی لیکن واہ ر سیدہ زینب تیرے حوصلے پر قربان تیرے صبر پر فدا تیرے عزم پر نثار اور تیرے مضبوط دل پر صدقے کے بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے بیس ہزار تلواریں دیکھ رہی ہے اور اپنے بیٹوں کے انجام کو بھی جانتی ہے لیکن اب بچے زندہ واپس نہیں آئیں گے مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا اور تو نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا اور پھر دو چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکی دو چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے فرشتوں نے کہا مرحبا نے بولی آفری ہے اور روح فطرت جھوم اٹھی امر صاحب دیکھتے ہی بولا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بھانجے ہو مگر خدا معلوم مجھے تمہاری بولی بالی صورتیں دے کر رحم آ گیا ہے آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ میں تمہیں پانی کے مشکیزیں دوں گا پانی ملے گا تمہیں دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے تو امر ساج کی اس گستاخی سے حضرت سیدنا آؤں و محمد رضی اللہ عنہما تڑپ اٹھے اور جواب دیا کہ او ظالم جھوٹ نہ بک ہم ہرگز کس بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بانجے ہیں ہم تو امام علی مقام کے غلام ہیں اور ہماری ماں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے اور حضرت علی کی خادمہ ہے ارے ظالم ابن ساد تو کیا جانے وفا و آدمی کس کو کہتے ہیں تو کیا جانے محبت کی اذیت کس کو کہتے ہیں تو کیا جانے خلافت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے تو کیا جانے امامت کی اتا کیسے ہوتی ہے اور اے ملعون جب تجھے نواز رسول اور جگر گوشائے بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا اور ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں ہم تو حوض کوسل کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس بھیجنے کے لیے واپس جانے کے لیے نہیں بیچا ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں یہ دیکھ ہمارے کفن ہمارے سروں پر ہیں اور کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں اور ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے کمی باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ ہم تیری شفاٹ کریں گے تجھے جنت دیں گے اور آبے کوسر کے جام پلائیں گے اور پھر حضرت آؤن و محمد کے ناروں سے زمینیں کربلا ہل گئی اون نے بائیں جانب سے اور محمد نے بائیں جانب سے حملہ کر دیا چھوٹی چھوٹی دو تلواریں لشکر یزید پر چمکیں ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے نو دس سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا جدر کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے کسی کا سر نہیں کسی کا بازو نہیں کسی کی لاش تڑپتی ہے کوئی بھاگ رہا ہے اور ایسا کرتے بھی تو کیوں نہ وہ نواز رسول کے تھے بانجے حسین کے تھے دودھ زینب کا تھا خون ع کا تھا امر صاحب نے آن و محبت کے اون و محمد کے اس اندازے جنگ کو دیکھا تو پکار اٹھا سات نو دس سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے اور اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو یہ کیا بزدری ہے یہ تین دن کے بوکوں اور پیاسوں کو تم ابھی تک ختم نہیں کر سکے اس بد وقت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تہتے کرتے ہوئے امر ساد کے جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور قریب تھا کہ وار کر کے عمر کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزے اور تلواروں کی بوچھاڑ میں زخمی کر دیا چھوٹے کے سینے میں تیر لگا وہ بے ہوش ہو کر گرا بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے عمر ساد نے آواز دی حسین اپنے بانجو کی لاشیں بھی لے جاؤ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اور بار گائے رب العزت میں عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کتھو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا ادھر امام پاک نے حضرت اونا محمد کی لاشوں کو بہن کی جولی میں ڈال دیا اور فرمایا زینب تیرے بچے قربان ہو گئے حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا خون میں تربتر تھی سنہری زلفوں پر گرد وغیرہ ہٹا ہوا تھا چہروں پر مٹی جم چکی تھی اپنی چادر سے مٹی جھاڑی گرد و غبار صاف کیا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا ہے خالی کائنات یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی یہ ہے میرا سارا جو تیرے دیر کی خاطر چر گیا یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر نچھاور کر دی ارب میں جہاں یہ دیکھ کہ جن کو میں اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نئے کو بھول جائے سکتی تھی آج ان کی لاشیں میری جھولی میں آج ان کے خود سے میری آغوش رنگین ہو گئی ہے اور آج اس کے لہو سے میرا نام سرخ ہو گیا ہے اے پر پردیگارے دو آپ میں نے اپنی عمر بل کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی میں اپنا تیرے دین کی پر قربان کر دیا اور میں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا اب میری فریاد سن میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فرما کہ میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی گناہ گار کو بخش دینا پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زار زار رونے لگی کہ میرے بیٹو تم میرے دل کا چین تھے میرے سینے کا قرار تھے میری آنکھوں کا نور تھے حضرت اون و محمد تم خوش قسمت ہو ہاں ہاں کہ اللہ کی راہ میں قربار ہو گئے دین کی خاطر جان دے گئے ہو اور حق کے لیے شہادت پا گئے ہو اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہانوں میں سرخرو کر دیا ہے مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کی مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں نانا پاک کے روزہ اطحر کی سنہری جالیوں کو چومنے والوں باز مدینہ کی پرخیر بہاروں میں بلبلوں کی طرح چہکنے والوں آج میں تمہیں بے گورو کفن کو ریگستان کی آواز کر رہی ہوں اٹھو میرے بچوں کے کلیجے سے لگ جاؤ اٹھو میرے لال ماں کا سینہ ٹھنڈا کر دو اٹھو میرے بیٹو ماں کے دل کی حق بجاؤ اٹھو میرے فرضت دو اپنی ماں سے کوئی بات کرو آخیں کھولو دیکھو میں تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہوں حضرت امام علی مقام امام ارش مقام امام حسین حدی اللہ تعال اور, اور حضرت سیدنا عباس علمبردار نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا پانی تو تھا نہیں کے غسل دیتے اور نہ ہی کفنتا نہ کوئی چار پائس اور نہ کوئی ساتھ جانے والا اور حضرت عباس نے محبت کو نے ساتھوں میں اٹھایا اور خون میں لڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفت کرنے کے لیے چلی خیموں میں ایک کوحرام بچ گیا تمام کی چیخیں نکل گئیں گئی سیدہ کیا اسے ذرا ٹھہر جاؤ میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں موزے خون آلود کپڑے اٹھائے لاشوں سے لپٹ گئے کو چھوما لہو کے کپڑے اپنی چادر پر بلے اور ایک پرسوت آخری اور کہا اے میرے اون محمد ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو ماں کی آگوش کو بے اولاد کر کے کہاں چلے ہو میں کس کو آواز دوں اللہ کو اکبر سبیا کتنے ظالب تھے یہ لوگ میرے پیارے بھائیوں جنہوں نے انتہائی بے کشی بے دردی اور تین دن کے بھوکھے پیاسے نو نو دس, دس سال کے بچوں کو بھی بنا چھوڑا کیا وہ انسان تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے سینے میں دل تھا کتنی حیرت کی بات ہے کے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ان کا عمل دیکھیے ایسا تو شاید جانور بھی نہیں کرتے جس نبی جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ وہ پڑھتے تھے اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کس طرح انہوں نے بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا ہے اللہ تعالی شہیدان کربلا کے درجات بے شمار بلند فرمائے ان کی خواب میں ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیارت نصیب فرمایا ہاں اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نہ فرمائے میری یہ نیت تھی کہ میں کچھ اور شہدا کا بھی ذکر کروں لیکن میری طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی مجھ سے نہیں ذکر ہو پا اس طرح شہید. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تبارک کا تعالی کرم فرمائے اور ان کے صدقے ہماری اور حسلم بخش اور مغفرت فرمائے آمین عامد حامد یہ عاشورے کا جو دن ہے اس کی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں چند باتیں عرض کروں گا لیکن ابھی آپ نا شدید رہے فرمائے تو انشاءاللہ چند مٹ کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر انشاءاللہ رب العزت کچھ عاشورے کے مقدس دن کے بارے میں انشاءاللہ شاء تعالی فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا تو عثمان بھائی آپ نا شریف فرما دیں ذاکم اللہ خیال